اپنا زہرا ویلا اپنا زہرا وی لو ل وا والہ بلا میں پھسے ہیں اے رسول وا والہ بلا میں پھسے ہیں اے رسول وا والہ ہر بلا میں پھسے ہیں اے دریا کو گیرے فوجے جفا ہے اور کب سے پیاسی ابا آبا لو بالا میں پھنسے ہیں آلے رسول میں پھنسے آلے رسول کیسا سما ہے دل رو رہا ہے کس کے لیے یہ مختلف ہے وہ جو نبی کا ماہ لک ایک دن میں اجڑا فات فاطمہ کا ہے پارا پارا دل مصطفیٰ کا آغاز ہے یہ کا عرض و بلا میں ماتم پاپا بھا لو میں پھنسے ہے آج رسول بالا میں پھنسے ہے آلی رسول مشقی زام میں لپٹی ہوئی ہے اپنے چچا سے معصوم بات چیت نوہ کو نہ پانی لے آؤ پیارے چچا لو بالا میں پھنسے آخر رسول بالا میں پھنسے آخر بالا میں پھنسے آ کے رسول آتے اللہ کے تارے ہیں تارے ہیں کیوں ہو رہی ہے ان پر جو رو جفا بھا بھائی لوگ سب تنہا کھانا سادا بربلا میں پسے ہے ہو گمنا زہرا ما بائلہ زہرا ما بائلہ ہو گمنا زہرا ما بائلہ زہرا ما بائلہ ہو و تاریخن قالبان رداؤ نزارہ با بیلا یمنا زهرا با بیلا نزارہ با بیلا حاشیہید کربلا نزارہ با